بسم اللہ الرحمن الرحیم اللّہ صل العلیٰ سیدن مولانا محمد علیہ سیدن مولانا محمد و بارک وسلم اللہ افتح علين حکمتِ كّہ منش العلينہ رحمت كا ياد الجل بلكرام صى اللہ تعالٰ علیہ وسلم فرض علوم کورس کے ہمارے اسباق چل رہے ہیں اور عقیدے کے باب میں کل کے سبق کے اندر ہم نے مسئلہ تقدیر پر مختصر کلام پیش کیا تھا اور آج کے درس کے اندر بھی مسئلہ تقدیر کے متعلق ہی گفتگو ہوگی بہار شریعت حصہ اول اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلقہ عقائد میں سے یہ مسائل ہم پیش کر رہے ہیں فرماتے ہیں قضاء و قدر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے ان میں زیادہ غور و فکر کرنا سبب ہلاکت ہے قضاء و قدر کے مسائل ہر شخص کے عقل میں نہیں آ سکتے فرماتے ہیں ایسے مسائل کے اندر زیادہ غور و فکر کرنا زیادہ بحث و مباصہ کرنا یہ سبب ہلاکت ہے سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق جیسے افراد جی صحاب کرام ایسے مسائل کے اندر غور و غوض کرنے سے منع فرمائے گا یہ روایت مختلف کتابوں کے اندر ہے کبیر کے اندر ہے ترمزی شریف کے اندر ہے اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے اور بہت سارے صحابۂ کرام نے اس کو روایت فرمایا ایک روایت میں ہے کہ حضرت صوبان روایت فرماتے ہیں اجتماع الصحابہ صاحب چالیس صحابہ کرام جمع ہوئے اور وہ غور و غوض کر رہے تھے فلقدر والجبر جبر و قدر کے مسئلے پر غور و غوض کر رہے تھے فیہم ابو بکر معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے اندر یعنی چالیس صحابہ کرام کے اندر حضرت صدیق اکبر عمر فاروق بھی تھے کذا و قدر کے مسئلے کے اندر غور و غوض کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا جبرائیل علیہ و سلسلام حدور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فوراََ نکلی اپنی امت کی جانب تمہاری امت بدتوں کے اندر پڑ رہی ہے فوراََ باہر نکلئے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلّم گھر سے باہر نکلے آپ کا چہرے مبارک کا رنگ مبارک متغیر تھا اور آپ بہر تشریف لائے کا حکم دیا ہے کیا میں اسی کام کے لیے مبوس کیا گیا ہوں جس کام کے اندر تم اچھ رہے ہو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ان نما کمن کا نہ هذا الامر فرمایا تم سے پہلے جتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں اسی امر کے اندر بحس مباسا کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے علیکم اللہ فی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے صاب کرام سے قسم لی کہ آج کے بعد اس مسئلے کے اندر بحث مباحثہ نہیں کرنا یہ روایت ترمدی شریف کے اندر حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چالیس ہے اور باب و ماجا میں تشدید فی الغوز فی القدر اب دیکھیں سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق اور ان جیسے جلیل القدر صحابہ کرام چالیس صحابہ کرام کتنے علم والے کتنے فضل والے وہ جمع ہیں اور مسئلہ تقدیر پر کلام فرما رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرہیل صلی اللہ علیہ نے آ کر خبر دی کہ تمہاری امت تمہارے صحابہ بدتوں کے اندر پڑھ رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوراً تشریف لائیں اور صحابہ کرام کو روکیں اور فقط روکیں نہیں بلکہ قسم لے کے آج کے بعد اس مسئلے کے اندر زیادہ غور و غور اور بحث مباحثہ نہیں کرنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے قسم لی تو فرماتے ہیں قضاء و قدر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے یہ شریعت سے ہم عقیدہ پڑھ رہے ہیں فرماتے ہیں قضاء و قدر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے ان میں زیادہ غور و فکر کرنا سبب علاقت ہے صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما اس مسئلہ میں بحث کرنے سے منع فرمائے گئے ماں و شما ماں کا معنی ہم اور شما معنی تم ہم اور تم کس قیمتی میں ہیں فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق اور ان جیسے چالیس جی صحابہ کے جمع ہیں اور مسائل تقدیر پر گفتگو کر رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور قسم لی کے آج کے بعد ان مسائل کے اندر کلام نہیں کرنا تو فرماتے ہم اور تم کس گنتی میں لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایسے مسائل کے اندر بحث مباحثہ کرنا زیادہ غور و غور کرنا منع ہے باقی ان مسائل کے سلسلہ میں سوال ہو سکتا ہے کوئی بندہ کسی عالم سے سوال کرتا ہے تو سوال کر سکتا ہے جتنی بات سمجھ آ گئی آ گئی نہ ہے تو اس پر ایمان رکھے زیادہ غور و غوز نہ کرے زیادہ اس بحث کے اندر الجھے نہیں کیونکہ اللہ تعالی کی ہر صفت کا دوسری صفت کے ساتھ ایک تعلق ہے ہر صفت دوسری صفت کے ساتھ جڑی ہے صفت قضاء و قدر صفت شمول علم کے ساتھ اور صفت قدرت کے ساتھ صفت مشیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو جب صفت قضاء و قدر دوسری صفات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو لہذا مسئلے کے اندر الجاؤ پیدا ہو سکتا ہے تو جب الجھاؤ پیدا ہو جائے تو اس الجھن سے نکلنا اور اس الجھن کو حل کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے یہ وہی حل کر سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہو تو فرماتے ہیں ایسے مسائل کے اندر زیادہ غور و غور نہیں کرنا چاہیے سوال کر سکتے ہیں کسی عالم سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں اس نے بتا دیا سمجھایا جتنی بات سمجھ آ گئی سمجھ آ گئی اگر پوری بات سمجھ نہیں آ رہی بات عقل کے اندر پوری نہیں اتر رہی تو بس عقیدہ رکھنا چاہیے ایمان رکھنا چاہیے زیادہ غور وغیر ان مسائل کے اندر نہیں کرنا صحابہ کرام جیسے باس مباس کرنا سے منع فرمایا تو ہم اور تم کس گنتی میں فرماتے اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالی نے آدمی کو مثل پتھر و دیگر جمادات کے بے و حرکت نہیں پیدا کیا بلکہ اس کو ایک نو اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے اور اس کے ساتھ ہی عقل بھی دی ہے کہ وہ بھلے برے نفع نقصان کو پہچان سکے اللہ تعالی نے انسان کو عقل بھی دی ہے اور اچھے برے کی تمیز بھی سکھائی ہے اور ہر قسم کے سامان اور اسباب مہیا کر دیے ہیں اچھائی کے بھی اسباب مہیا ہے برائی کے بھی اسباب مہیا ہے کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں اسی بنا پر اس پر مواخلہ ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے زوات کا بھی خالق اللہ تعالیٰ افعال کا بھی خالق اللہ تعالیٰ یہ اہل سنت کا عقیدہ زوات کا خالق تمام ذاتوں کو بھی پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا اور تمام عملوں کو پیدا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھائی برائی دونوں کے اسباب مہیا کیے نفع نقصان بھی سکھایا اور انسان کو عقل دیا ہے کہ جس کے ذریعے وہ تمیز کر سکتا ہے اب بندہ اچھے برے کی تمیز رکھنے کے باوجود اور اچھائی برائی دونوں کے اسباب ہونے کے باوجود اچھائی کی جانب نہیں جاتا برائی کی جانب جاتا ہے تو اسی بنا پر اس پر پکڑ ہے کیونکہ اس کے پاس دونوں قسم کے اسباب بھی مہیا ہے عقل بھی اس کے پاس ہے نفع نقصان کو بھی وہ پہچان رہا ہے تو اچھائی کی جانب جانے کے بجائے برائی کی جانب جا رہا ہے اسی بنا پر پکڑ مسئلے تقدیر کے حوالہ سے دو بڑے گروہ گمراہ ہوئے ہیں ایک ہے قدری ایک ہے جبری قدری وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اعمال کا افعال کا خالق بھی انسان ہے اور کاصب بھی انسان ہے قدریوں کا عقیدہ ہے کہ اعمال کا افعال کا خالق بھی امال افال کو پیدا کرنے والا بھی انسان ہے تو جب پیدا کرنے والا انسان ہے انسان نے ہی ان افعال کو پیدا کیا تو لہذا ان افعال کے اندر وہ خود مختار ہے ان افعال کو پیدا ہی اس نے کیا تو لہذا جس طرح چاہے عمل کرے یہ قدریوں کا عقیدہ ہے یہ اپنے آپ کو قدری کہتے ہیں حالانکہ در حقیقت یہ قدری نہیں ہے تقدیر والے نہیں ہیں تقدیر پر عقیدہ ایمان رکھنے والے نہیں ہے بلکہ لا قدری ہیں. اگر یہ قدری ہوتے حقیقت قدری ہوتے یہ نام کے قدری اعتبار سے میں یہ قدری نہیں ہے یہ تقدیر پر عقیدہ ایمان رکھنے والے نہیں ہیں کیونکہ اگر ان کا تقدیر پر عقیدہ ایمان ہوتا تو مصوص کو چھوڑ کر اپنے عقل کے پیچھے نہ چلتے جو قرآن و حدیث کے اندر آیا اس پر عقیدہ ایمان رکھتے اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑاتے یہ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کر اور مسئلہ تقدیر جیسے اہم مسئلہ کے اندر باسم و باسے کرنا اور اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانا اور پھر اپنے آپ کو قدری کہنا یہ ایسی ہی ہے جس طرح کے آج کل غیر مقلدین ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم غیر مقلد ہیں حالانکہ سب سے زیادہ جو تقلید کرتے ہیں وہ یہی ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں غیر مقلد ہیں لیکن تقلید کے باپ کے اندر سب سے زیادہ تقلید کرنے والے یہ ہیں حنفی ہیں تو وہ تو فقط امام آزم و حنیفا کی تقلید کرتے ہیں لیکن یہ وہ ہیں کہ جو دن کے اندر شاید بارہ امام بدلتے ہوں اس کی بھی تقلید کی اس کی بھی تقلید کی اس کی بھی تکلید کی اور پھر بھی گمرائی کے گڑے کے اندر جاتے ہیں اپنے آپ کو کہتے غیر مقلد ہیں لیکن تقلید کرتے ہیں ہر مسئلہ کبھی اپنے پروفیسر سے پوچھ کر اس کی پیروی کریں گے کبھی اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کر اس کی پیروی کریں گے کبھی جناب والا اپنے ملا سے پوچھ کر اس کی پیروی کریں گے اور اپنے آپ کو کہیں گے غیر مقلد اسی طرح وہ بھی اپنے آپ کو قدری کہتے ہیں لیکن حقیقت قدری نہیں ہے بلکہ لاقدری ہے تو قدریوں کا عقیدہ نام نہاد قدریوں کا عقیدہ یہ ہے کہ افعال کو پیدا کرنے والا جب انسان خود ہے افعال کو پیدا ہی اس نے کیا جب افعال کو پیدا اس نے کیا تو وہ خود مختار ہے جیسے چاہے کرے وہ کہتے ہیں کہ افعال کا خالق بھی انسان ہے اور افعال کا کاسف بھی انسان ہے دوسرا گمراہ فرقہ ہے جبری جبری وہ ہے جو کہتے ہیں کہ افعال کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے امال افعال کو پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا اور پھر اس کا کاسب بھی انسان نہیں ہے انسان تو محض پتھر کی طرح ہے اس کو جدھر چاہو ریڑ دو چاہو تو ادھر ریڑ دو چاہو تو ادھر ریڑ دو انسان محض پتھر کی طرح ہے اس سے جو امال کا قسم ہوتا ہے امال کرائے جاتے ہیں تو امال کرانے والا بھی خدا ہے امال کو افعال کو پیدا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا اور امال افعال کرائے بھی اس نے انسان نے برائی کی تو اس نے نہیں کی یہ تو مجبور محض تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو برائی کی جانب ریڑ دیا اس طرح انسان کو بری و ذمہ کرار دیتے ہیں جبری اور قدری جبکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ امال کا افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے لیکن امال کا کاسب انسان خود ہے امال افعال کو کرتا انسان خود ہے اللہ تعالی نے اس کو اچھائی برائی دونوں کے اسباب بھی دیے اور اس کو عقل بھی دیا نفع نقصان کی پہچان بھی دی اچھے برے کی تمیز بھی سکھائی سارا کچھ ہونے کے باوجود اسباب اس کے پاس دونوں تھے اچھائی کے بھی اسباب تھے برائی کے بھی اسباب تھے اس نے اچھائی کو اختیار کرنے کے بجائے برائی کو اختیار کیا ہے تو لہذا اس نے چونکہ اسباب ہونے کے باوجود اچھے برے کی تمیز ہونے کے باوجود اللہ تعالی کی دی ہوئی عقل ہونے کے باوجود اچھائی کو چھوڑ کر برائی کو اختیار کیا ہے اس وجہ سے انسان کو پکڑ ہے انسان یہ نہیں ہے کہ انسان کا کوئی قصور نہیں ہے تو لہذا انسان کو جو پکڑنا ہے یہ ظلم ہے نہ انسان کا قصور ہے جب اس کے پاس اچھے برے کی تمیز تھی اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی تھی دونوں قسم کے اسباب بھی دیے تھے اچھائی کے بھی اسباب تھے برائی کے بھی اسباب تھے تو ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود اس نے اچھائی کو اختیار کرنے کے بجائے برائی کو اختیار کیا ہے اس وجہ سے اس کو پکڑنا اور اس جرم کے سلسلہ میں اس سے مواخلہ کرنا یہ ظلم نہیں ہے عین عدل ہے تو فرماتے ہیں اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہیں بالکل مجبور سمجھتے ہیں جبری اور بالکل مختار سمجھتے ہیں قدری یہ دونوں گمراہی والے عقیدے ہیں اور نیا عقیدہ کیا ہے انصاف والا عقیدہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو ایک گنا اختیار بھی دیا ہے اور اچھے برے کی تمیز بھی دی ہے اور عقل بھی دی ہے دونوں قسم کے اسباب بھی اس کے پاس موجود ہیں لہٰذا اس نے اچھائی کو چھوڑ کر برائی کو جب اختیار کیا تو لہذا اس سے مواخلہ کرنا این عدل ہے ظلم نہیں ہے فرماتے ہیں برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالے کرنا بہت بری بات ہے جب بھی کوئی کام کرے برا کام صادر ہو تو اس کو تقدیر کے جانب منسوب کرنا کہ تقدیر ہی ایسے تھی اللہ تعالی کی مرضی ہی میں سی تو فرماتے ہیں یہ بہت بری بات ہے بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے من جانب اللہ کہے اور جو برائی سرزد ہو اس کو شامت نفس تصور کرے یہ بہت بڑی بات فرمائی ہے فرماتے ہیں جب کوئی اچھائی ہو جائے تو یہ نہ کہے کہ یار بڑی محنت کی تی کم ہوئے نہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا اللہ تعالیٰ کی راہمت تھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی تب ہوا ہمارا اس کے اندر کچھ عمل دخل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی اگر مہربانی نہ ہوتی تو یہ کام نہ ہو سکتا اچھائی کو منسوب کرو اللہ تعالیٰ کی جانب اور جب برائی صادر ہو جائے تو اس کو اپنے نفس کی جانب منسوب کرنا چاہیے کہ یہ میرے نفس کی شامت ہے اللہ تعالیٰ نے تو مجھے عقل بھی دی تھی دونوں طرح کے اسباب بھی دیے تھے اچھے برے کی تمیز بھی تھی اور اس سب کچھ ہونے کے باوجود مجھ سے جرم صادر ہو گیا ہے یہ میرے نفس کی شامت ہے یعنی برائی صادر ہو جائے تو اس کو اپنی جانب منسوب کیا جائے اور اچھائی جب بندے سے شادر ہو تو اس کو اپنی جانب منسوب کر کے تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کرے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا تب مجھ سے یہ نیکی شادر ہوئی ہے عام طور پر لوگ کہتے ہیں جب بھی کوئی جرم ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں جی بس سہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ایون ایسے اللہ تعالیٰ کا حکم ایسے تھا یہ بات خاص ذہن میں رکھنے والی ہے برائی بھی ہو جائے جو کام بھی ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ایسے تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ تقدیر اور حکم میں فرق ہے اللہ تعالیٰ نے لکھت فرمائی ہے کہ فلاں بندہ یہ کام کرے گا یا فلاں بندہ یہ کام کرے گا اور وہ بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھت فرمائی ہے ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے بلکہ جو کچھ بندے نے کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے مطابق جان کر کے فلاں بندہ فلاں وقت میں فلاں جگہ پر یہ کام کرے گا تو لہٰذا پہلے سے اس کی لکھت فرما دی تقدیر ہونا لکھت ہونا اور بات ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم کس چیز کا دیا اللہ تعالیٰ حکم فقط اچھائی کا دیتا ہے برائی کا نہیں دیتا اللہ تعالی حکم فقط اچھائی کا دیتا ہے نیکی کا حکم دیتا ہے برائی کا حکم نہیں دیتا لہذا اگر کوئی کام ہو تو یہ کہنا کہ اللہ تعالی کا حکم ایسے تھا یہ نہیں کہنا چاہیے تقدیر ایسے تھی کہ جو کچھ ہم نے عمل کرنا تھا اللہ تعالی نے تقدیر کے اندر یہی یہ لکھا کہ اس کام نے اس وقت کے اندر فلاں بندے سے ایسے ہی صادر ہونا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ پہلے تقدیر میں ایسے تھا تو مجبوراً ہمیں ایسے کرنا پڑا بلکہ جو کچھ ہم کرنے والے تھے اللہ تعالی نے ایسا مقدر فرمایا لیکن اللہ تعالی کا حکم نہیں اللہ تعالی کا حکم فقط اچھائی کا ہے برائی کا اللہ تعالی کا حکم نہیں ہے تو لہٰذا ہر کام میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالی کا حکم ایسے تھا اللہ تعالی حکم برائی کا نہیں دیتا اللہ تعالیٰ حکم اچھائی کا دیتا ہے برائی سے منع فرماتا ہے اچھائی کا حکم دیتا ہے خیر آج ہم نے تقدیر کا مسئلہ پڑا کہ تمام افعال کو پیدا فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر طرح کے اسباب بھی مہیا کیے عقل بھی دی اچھے برے کی تمیز بھی دی اور اچھائی برائی دونوں کے اسباب بھی دے دیے دی دی دی دی لہٰذا اگر کوئی بندہ اچھائی کو چھوڑ کر برائی اختیار کرتا ہے تو لہذا اس کو مواخذہ ہوگا اور یہ مواخذہ عین عدل ہے کہ دونوں اسباب بھی موجود ہیں عقل بھی موجود ہے نفع نقصان کو پہچاننے کے باوجود وہ اچھائی کی جانب نہیں جاتا برائی کی جانب جا رہا ہے تو لہٰذا اس کا مواخذہ عین عدل ہے دوسری بات جب کسی سے کوئی اچھائی صادر ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ نی مہربانی فرمائی وغیرہ میں تو بہت ہی مسکین تھا بہت ہی عاجز تھا یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھ سے نیکی شادر ہوئی ہے اور جب کوئی برائی شادر ہو جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے نفس کی جانب منسوب کرنا چاہیے کہ میرے نفس کی شامت تھی مجھ سے یہ گناہ صادر ہوا